جی دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہوا کہ صفا مروا جو ہیں ان سفا بل اللہ سور کیا ہے کہ صفا اور مروا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی دو نشانیاں تو نشانیاں یہ کیا ہیں کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پیاسے تھے ان کے پانی کے لیے صفہ مرما پت اور کوئی اپنا ہمدم کوئی مددگار تلاش کر رہی جس سے بچے کو پانی میسر آ جائے وہ اللہ کی نشانی بن گئی وہاں جانے سے لوگ گریز کرتے تھے ابن کثیر نے پہلے پارے کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا زمانے جہالیت میں تو آپ جانتے ہیں کہ ایسی بہائی کے کام کرتے تھے لوگ دن میں مرد ننگا ہو کر طبق کرتے اور رات میں خواتین ننگا ہو کر طباہ کرتے ابن کثیر کی بات یہ ہے کہ ایک جوڑا تھا یعنی ایک آدمی ایک عورت آدمی کا نام تھا اصاف اور خاتون کا نام تھا نائلہ یہ دونوں طواف کر رہے تھے تو طواف کرنے میں شیطان نے ورغلائے اور این متاف میں انہوں نے بدکاری کر لی جب مطاف میں بدکاری کی تو اللہ تعالیٰ نے کو سزا یہ دی کہ دونوں کو پتھر بنا دیا جب یہ دونوں پتھر بن گئے اب رکھے رہے وہاں تھوڑے دنوں کے بعد میں زمانہ اور آگے بڑھا تو جو اصاف تھا اس کو ایک پہاڑ پہ رکھ دیا یعنی سفا پر اور جو نائلہ جو خاتون پتھر بنی اس کو رکھ دیا مربا پر تو اب وہ ان کی زیارت بھی کرتے ذرا زمانہ اور آگے بڑھا تو وہ ان کے دیوتا بن گئے اب صحابہ کرام ہری مردوان جب اسلام آیا اس طرح نہیں جاتے تھے کیوں ایک رسم بن گئی تھی ان کی کہ بتوں کی زیارت کو وہ جاتے پھر اللہ نے حقیقت ظاہر فرمائی کہ یہ اس کی وجہ سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ جب فتح مکہ ہوا حضور علیہ السلام نے تھاری تصویریں مٹا دی سارے بتوں کو گرا دیا سب مسمار کر دیا تو اب نا جانے کی کوئی وجہ نہیں اس لیے فرما ان سفا و المروا تم ان اللہ یہ تو صفا مروا تو اللہ کی نشانیاں اور اس وقت سے یہ گویا سی جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے کی اور حضرت ابو کے ہے حضور صفا پر چڑھے تو فرما چونکہ اللہ تعالیٰ نے نےیت کو صفا سے شروع کیا ان سفا و تم ان شاء اللہ ہم بھی صفا سے شروع کریں تو صفا سے مروا پہ گئے پھر مروا سے صفحہ کی طرف آئے یہ سات پھیرے حضور علیہ السلام نے کیے اور اتنے اس پر اسرار اور اس پر حضور نے اتنی اس کی سختی بیان کی کہ حج کے اور عمرے کے واجبات میں سے یہ ہے یہ سفا اور مروا جو ہے اگر آپ طواف کریں طواف کے واجبات میں سے یہ